الحمد لله نحبذه ونستغيبه ونستغفره ونؤمن به ونتغفر عليها نعوذ بالله من النشر ونعبتنا من بنيات عمادنا من يهد الله فلا مغلل لا ومن يبنعه فلا هادل له ونشهد لا إله إلا هو أهده لا شريك له ونشهد من محمدنا عبده ورسوله وعما الله بالله السيطان الوجيه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا الله و انظروا كم من شيء مما فقدنا جزاكم الله ان الله خبير بما الله تعالى مستغفر الله انه هو مخرجكم من حيث لا تحتسبوا ما ان يتوكل على الله فهو حسبه محترم بھائی اور دو, دو آئے تھے میں نے پڑھ لی ایک کے فرمایا گیا کہیں مان والو ڈرو اللہ سے اور اللہ سے ڈرنا تمہارے باطن میں اس کے پیر کیسے ہوگا ویلکم ماں کا دمت ہر ایک جی ہر ایک انسان اس بات کو سوچے کہ اس نے اپنے کلا آئندہ کے لیے آگے کیا بیگ دکھائے جو باتیں ہم ہوتی ہیں اس کو بار بار دہرا کر کہا, گا, کہا, کہا کرتے ہیں خاص طور سے جہاں آدمی کو بہت ہمدردی اور سرخائی ہو وہاں بات کو بار بار کہتا ہے دوہرا دولہ کر کہتا ہے یہ تک اللہ تف اللہ وہ ڈر کیسے حاصل ہوگا علم اللہ خبیر میں معاف وہ اس دھیان اور اس ملاقبے کو پکڑ کرنے سے ہوگا جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں باخبر ہے دو دھیانوں کو پکڑ کرنا قلب میں انسان کے اندر کیفے تقوی پیدا کر دیتے ہیں پہلا یہ دھیان کہ کل آئندہ گو اللہ تبارک رارا کے حضور پیش ہونا ہے اور پیشی کریے ہم نے آگے کیا سامان بھیج رکھا ہے آیا وہ نیک مال کا سامان اسمایا بیچا ہوا ہے یا خراب اعمال کی مصیبت آگے بھیجی ہوئی ہے دھیان دیا یہ آدمی کی اندر کی فیل رتقوا کو نمدہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ دھیان کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے جو اور مختلف آیات میں جو تجکیہ اصلاح تقویٰ حاصل کرنے کی ترسیلیں بیان کی گئی تو وہ یا تو ذکر کی شکل میں ذکر کیا جائے اللہ کا کثرت سے یاد کیا جائے اور دھیان کے پیدا ہونے کے نتیجے میں تو اس کی فیتکوا پیدا ہوگی نماز کثرتیں بڑی یاد سے پیدا ہوگی آپ اس بات دھیان ابھرا کر ذکر اور ذکر ذکر اور فکر بنیاد ہے. ذکر کی تجزیہات مختلف رخوں پر دی گئی اصلی معنی بنیادی معنی وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی مبارکہ کو کثرت کے ساتھ زبان سے ادا کریں اللہ تعالی کے سفاتی ناموں کو کثرت کے ساتھ زبان سے ادا کرنا دوسری بات اگر اس کو چاہتی ہو کہ یہ آدمی کثرت سے ان الفاظ کو زبان سے ادا کر رہا ہو تو اس کا ذہن جو ہے وہ ان الفاظ کے معنی پر متوجہ ہو رہا ہو ان الفاظ کے معنی پر اس کا ذہن متوجہ ہو رہا ہو زبان کا عمل ہو گیا اور ایک جو ہے تو ہو گیا اس کے ساتھ خیال کا عمل ہو گیا تک استعمال ہو رہی ہے کہ ان الفاظ کے معنی کی طرف کوشش کی جا رہی ہے اور بار بار اس چیز کی گویا چوٹ اس کے اندر لگ رہی ہے اس کے اندر کھٹا کٹ ٹکاٹک یہ بات بار بار اس کے باطن کی تختی پر آ رہی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے بار وہاں کے اللہ تبارک کوئی ہے کوئی کمزوری کوئی کمی اس میں نہیں ہے الحمد جہاں پر کوئی کمال کی چیز ہے جس پر کسی کی تعریف کی جائے پتر حجر حضر حضرت انسان میں تاریخی کائنات میں اور انسان کی اپنی جان میں ان ساری کی ساری اللہ تبارک کی قدرت اور کی بجائی ہے اور انہیں کا کمال ہے لہذا ہم جو تاریخ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معاشرے تو یہ اللہ تعالی کے ذاتی صفاتی نام اور ان کے پیچھے ذہن کا سوج کا دھیان اور مانی پر متوجہ ہوں اور تیسری بات جو اپنے فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی کو یوں محسوس ہو رہا ہو کہ گویا میں اللہ تبارک تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں اللہ تبارک تعالیٰ حاضر ہے اور میں اللہ تبارک روبرو حاضر ہوں ایسا احساس کو آدمی ہے. یہ کل میں محسوس ہو رہا ہوں کل کی سوچ کسی جمع پر تھوڑی بات کی وہ گہری سوچ ایک عام سوچ ہے گہری سوچ جس انسان مگن ہو جاتا ہے قلب کل فوج کل وسو کا قل جو ہے وہ اس بار کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہو کہ میں اللہ کے روبرو ہوں اللہ میرے روبرو ہے میں اللہ تبارک بھارت والا کے روبرو ہوں اور یہ دو دوان لوت بیان کیے گئے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں اس کو دیکھتے ہیں اور جو کچھ میں کرتا ہوں, ہوں. ہوں ریکارڈ کی شکل میں آئندہ کل کے لیے آگے بڑھ رہا جا رہا ہے ایک ہی انسان کے اندر ایک آگاہی پیدا کرتی ہے ایک آگاہی ہم لوگ کہتے ہیں اویئرنیس ایک تو معلومات ہے نا اور آگاہی اس کو کہتے ہیں کہ جو معلومات تھیں وہ ہر وقت گز طور چھائی ہوئی ہیں اس پر حاوی ہے جاری ساری ہیں اس کے بات نمبر کا خیال جاری ساری ہے حاوی ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں اثرات ان کے یہ ہی ہوتے ہیں کہ آدمی ہر حرکت اور ہر کام کے دوران وہ ساری حرکات سکنات میں اس دھیان اور اس خیال کو سامنے رکھ کر استعمال ہوتا ہے سب یوں کہتے ہیں کہ اس آدمی کو کیفیت تکوا حاصل ہو گئی جو عمل بھی کرتا ہے اللہ کے روب رو حاضر ہونا اور اس دھیان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے عمال جب متثر ہونے لگے آپ اس کو وہ کیسی ہے تکوا کی بات روم میں آسلویا کیسی ہے تو تکواہ ہا ہونا آپ کا دوستی مبارک پر ساتھ تکوا ہونا تکواہ اندر ہوتا ہے اندر کا احساس ہوتا ہے دھیان ہوتا ہے پہ کے آدمی کو سکھائے تو اس کی مر کے کوئی پانچ چھ گھنٹے کٹ ہی کر لے آدمی یا پانچ چھ دن گھنٹہ گھنٹہ کر کے کر لے اس کے بعد وہی آدمی جو اس ہاتھ سے چلا نہیں سکتا تھا وہ اس کا چڑھ کر توازن برقرار کر رہا ہے کیونکہ اس کو باتر میں توازن کی حقیقت حاصل ہوگی توازن ایک حقیقت ہے جو پڑے سنے ہوئے سمجھ نہیں آتی ہے اس کے مطابق اپنے ہاتھ پیر کو آسار کو استعمال کرنے کے بعد وہ باطن میں زندہ ہو جاتی ہے باطن میں وہ جاگر ہو جاتے ہیں آپ اس کے بارے میں تصویر کر سکے یا نہ کر سکے اس کو بیان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتا کیوں اس کو سائیکل پہ بٹھاؤ آپ کو وادن کے ساتھ کر کے دکھا دے گا انہیں کہتے ہیں کہ الگ بھالا جو ہے اللہ کا سالک جو ہے وہ باطن میں کیفیت تخوا کیفیت اسان پیدا ہونی ہے آدمی کو اس کو بہان کرنے کے لیے ایک لفظ بھی نا سا ہو معلوماتی حالت اس کا یہ ہو تو اس کے بارے میں ایک لفظ بیان بھی دے سکتا لیکن جس وقت عمل کر رہا ہے اس بہان کے ساتھ اس کا عمل ہو رہا ہے اسی بنیاد پر اس کا عمل ہو رہا ہے اس کے ہاتھ پیر دل دماغ کان کان سب کا استعمال جو ہے وہ کہتی ہے تکوا کہ اسی کی بنیاد پر استعمال ہو رہا ہے تو گویا ہے اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہوا اس پر ولائد کا دروازہ کھلا میں غیر اس کے بارے میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا کوئی تعریف نہیں لکھ سکتا اس لیے یہ جو صفات ہیں یہ بات ہی حقائق ہے الفاظ و معنی ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ بیان ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنے بات کے ہٹائے کے اندر آنے والے ٹھیک تھے اپڑا آدمی کو حاصل ہو جائے گی پڑھے لکھے کو حاصل نہیں ہوگی گٹیا خاندان والے کا ہو جائے گی بڑیا خاندان کو حاصل نہیں ہوگی کیونکہ اس ہے ہی کے ساتھ کا ہے وہ کسی چیز کو پہلے ڈیفائن کرتا ہے بتاتے وہ ہے کیا چیز کی کیا ہے پھر اس کی وہ حاصل کیسے ہوتی ہے کہ اصول کے بارے میں توسیم دبا سے میں نے کر لی پھر بتاتے ہیں اس کے فوائد کیا ہے اور نہ سننے پر نقصانات کیا ہے رضیب التحل کو لیتا ہے فرمایا گیا کہ میت اللہ یا ضالح مخرجان جو ڈرا لات ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے آدمی کبا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ تو مشکلات پیش نہ آئیں یہ پھنسے نہیں تو غالب سامنے نہ آئیں اور خزانہ خاصا مشکلات غالیف آ جائیں تو آسانی سے نکلنے کے لیے راستہ ہو تو اس لیے مشکلوں میں آزادی پیدا ہونے کے لیے ہے جس عمل کو اللہ تبارک سال نے بتایا کوئی بتایا میت تک اللہ آیا یہ جاللہ ہوں مخرجاؤ جو آدمی تکوا اختیار کرے اللہ تبارک صلاح تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا وہاں سے اس کو روزی دے گا اس کے نہیں گمانا راضی کا بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روزی کا مسئلہ نہ یہ خطرات میں نٹ اٹکے پھنسے آج سے روزی کا مسئلہ نہ آج کرنا پڑے میں اس کو اللہ تو بھارت روزی وہاں سے دے گا جہاں سے اس گمان دوں گی میں ایک زادر الد اللہ کے صاحبزادے کفار کے ہاں گرفتار ہو گئے ہر بھی جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی جہاں گرفتار ہو گئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گا کیا کہ ہمارا بیٹا کر سال وغیرہ کفار کے کی بعد کیا کریں ان کو بتایا آپ نے کہ یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے رسول اللہ العظیم اور ساتھ دوسرا علیہ منجی فرمایا کہ تقوی اختیار کریں میں نہیں کسی کو یاد آیا تو زیا سرکار نظر شیخ نے اپیل لکھی ہوئی اضرا تکوا اختیار کریں دو باتیں ہونا چاہیے ایک تو ان سے کہیں تکوا اختیار کریں آن کان دبان ہاتھ پیر دل دماغ خوج فکر جذبات سب جگہ جو انسان کا بدن استعمال ہو رہا ہے وہ استعمال اللہ کے خوف کی بنیاد پید کرنے کی کیا اس استعمال سے اللہ تبارک کا تو ناراضی ہے کہ نہیں ہے اس طرح سے اس استعمال سے اللہ تبارک ناراض تو نہیں ہے چیتان کسی کا ہاتھ پکڑ کے زور سے گناہ نہیں چاہتا وہ ہم خود کرتے ہیں ارادے سے کرتے ہیں سمجھتے ہیں کرتے ہیں خیامت جب سب لوگ لان کریں گے شیطان سے کہ تم نے ہم سے یہ گنا کروائے تو آگے جواب میں کہے گا فلاں علوم نہیں وہ علوم ونف مجھے ملامت مت نہ کرو ملا کرو اپنے نفسوں کو میرے محوم ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے مگر کو وسفسا سے آگے ہی بڑھایا شیطان کا اختیار وسفسا ڈالنے کا ہے وسفسا ڈالنے کا ہے ارادہ کروانے کے اختیار ہے. کا ارادہ کروانے کے اختیار نہیں ہے اس کا نا وسپذا ڈالنے کا ہے ارادہ کرانے کا اختیار نہیں ہے اس کا وسپسے کو آدمی دے کر وسپسے سے وسپسے کو پالتا ہے کلب میں آدمی باتر میں وسپشے کو پالتا ہے اس پر سوچ و فکر لگاتا ہے وسپسے میں جو نفس کے مزے کی باتیں اس کو وجود گنا کی باتیں اور اس کا مزے لے لے کر دھیان لگاتے ہیں اس پر یہاں تک کہ وسپوسا آگے بڑھتا جاتا ہے مفیہ نے اس بار کو لکھا ہے کہ وسپوسے کو دھیان میں لا کر جمانا اور سوچ فکر کو لگانا یہ دوسرا قدم ہو جاتا ہے پہلے قدم کو ختم ہو گیا یہ دوسرا قدم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث نفس حدیث نفس کہتے ہیں اس کو ایک قدم اور ہی بیان ہوا ہے مجھ سے بھول گیا ادھی نب کے بعد جب یہ خیال اندر چلتا ہے چلتا ہے جڑ پکڑتا جاتا ہے یہاں تک کہ آگے جا کر یہ ارادہ بن جاتا ہے ارادہ بن گیا تو اب ارادے کو توڑنا پھر مشکل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وس فسے کے وقت بھی وقت ہی اس کو توڑنا ہوتا ہے یہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہاں وہاں بس فسا آ اس جگہ کو بدل گیا ناقص آدمی के یہ حال ہوتا ہے کہ جہاں یہ اکیلا ہو اس کو وہ سار سا کر اس کے کو چطر بتر کر کے اس سے گناہ کر ادا کروا لیتی ہیں اس لیے ناقص کو غیر کامل کو تنہائی مفید نہیں اس کی نیک مجھ سے مفید فوراً اس جگہ سے ٹرے آدمی ایسی جگہ پہنچے جہاں کے خرابی کے نہ ماہرین نے محققین لکھا ہے کہ اگر کوئی نیکی کا خیال نیکی کی عمل میں نہ لگ سکتا ہو تو کسی فالتو قسم کے کام نہیں لگ جائے کھیل کود نہیں لگ جائے تاکہ اس کے باطن میں بسے کے چلنے کے آلات نہ رہیں ماہرین نفسیات نے کہا ہے کہ انسان کے باطن میں یہ خصوصیت ہے کہ دو خیالوں کو بیک وقت نہیں کھلا سکتا دو خیال باطن میں بریک وقت نہیں چل سکتا ایک خیال چلتا ہے تو لہذا خیال وسفہ معصیت کو متبادل خیال سے رد کیا جائے متبادل خیال بادر میں لا کر متبادل خیال پر فوج لگا کر اس کو رد کیا جائے یہ بہت عظیم قوت ہے جس کو مقیقین اور ماہرین نے بیان کیا عظیم قوت ہے جس آدمی کو یہ بات حاصل ہو گئی تو ہم بادل میں آئے ہوئے خیال کو متبادل خیال سے لیتا ہے اس کا نب گناہ کے ارادے گزر نہیں جاتا ہے لہذا عرض یہ کیا کہ, میں کہ یہ بات پیدا ہو جانا کہ اب میرے ہاتھ پیر دل دماغ سوچ فکر جذبات خیالات یہ جو میں استعمال ہو رہا ہوں یہ اللہ کس پر اللہ تبارے پر تب راضی ہو رہے ہیں کس پر راضی نہیں ہو رہے تو اس لیے تقوا کی مشق یہ چوبیس گھنٹے ہے آم کے دیکھنے کے دوران مشق ہے کان سننے کے دوران مشق ہے زبان کے بولنے کے دوران مشق ہے ذہن کے سوچنے کے دوران مشق ہے نفس پر جذبات تاریخ ہونے کے وقت مشق ہے اور کل پر احساسات جانے کے وقت میں ان سب جگہوں پر اور مسلسل ہے یہ تقوا ہے تو ان سے سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ تقوا کا احترام کریں اور یہ آئے لقد جاگر رسول المن سکم عظیم علیمانتم حریسن علیم الب الرحیم یہ پڑھیں پڑھتے گئے پڑھتے گئے ان کے ہاتھ چمڑے کے تسموں سے کس کر باندھے ہوئے تھے ایک جب رات کے وقت میں یوں محسوس کیا تو وہ چمڑا کے تسمے کھل گئے ہاتھ آزاد اٹھے کپھار سوئے ہوئے ہیں اور عربی کافر جس کافر کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو اس کے بارے میں شریف مسئلہ یہ ہے کہ اس کا سارا مال مالی غنیمت ہے کب کے ساتھ جنگ پر ہے کسی اسلامی ملک پر کسی کافر نے حملہ کیا ہوا ساری دنیا اسلام کے لیے ہر کافر تو لہذا جتنی گائیاں بکریاں سامنے تھیں یہ سابیرہ ضلع میں اٹھایا سب کو ہنکا آگے کیا اور اس کے بعد ہی رات گوری چلتے چلتے اتنے چلنے کے بعد دوسرے پیچھے کر گھوڑوں پر بیٹھ کر بھی دوڑ رہے تھے تو نہیں پوچھ سکتے تھے اتنا وقت مل گیا انہیں تو تقوی تخوا میت اللہ آ جائے مخرجا اللہ تبارک ڈھالا نے اور قید کی حالت سے نکلنے کا دروازہ کھولیں اور روزی وہاں سے دی کہ وہاں کو مان لیں مفت کی روزی علامہ حقیق نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر دین کا کام انسان اوستا پر آ کر کرے کہ جہاں جان کی بازی لگائی جاتی ہے مصورت کتاب دین کا کام ایسے کر رہا ہو اس پر جان لگنے کا وقت آئے جان لڑا کر لڑا رہا ہو اس کو اللہ تو بارہ تلا روز دے گا بغیر کمائے مال غنیمت سے مجاہدین کا گزری معاش مال غنیمت ہوتا ہے صاحب اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ سے باہر کر رہے ہیں روم اور ایران کی کبائیاں ان کے قدموں میں لا ڈالی ان کی روزی کا بندوبست کیا جس دن فارس پتہ ہوا ہے اور فارس کے دربار کے خزانے آئے ہیں اور مسجد نبی میں سونا جانب کو ڈالا گیا تو اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ ایک طرف آدمی کھڑا ایک طرف کھڑا ہو آدمی اور دوسری طرف کڑا آدمی نظر نہیں آ اس میں کسرا کا ڈیڑھ من من کا سونے کا تاج تھا کسرا ڈیڑھ من کا تاج پہنتا تھا ایک ونجیر نی کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے کوئی نظر نہیں آتی تھی آگے سے پردہ کیے ہوئے اور سر اس کے نیچے کیا ہوتا تھا ڈیڑھ من سونے کا تاج اور دربار میں سونے, سونے کا گھوڑا ڈیکوریشن پیس جو دربار کے سونے کا بنا ہوا گھوڑا اس پر چاندی کی کسی ہوئی زین اور چاندی کی بنی ہوئی اونٹنی اور اس پر سونے کا بنا ہوا پالان اسے کہتے ہیں اونٹنی پر بڑ بڑی ایک چاند روٹی ڈالتی ہیں ڈالتے ہیں اس پر چاندی جو سونے کا پالان اور اتنا کہ وہ سندوک تھی اس میں وہ بیشکیمت ہیرے جوائد کہ بچاؤں نے ایک سندوکی میں ہیرے جوائیں رکھے ہوئے ہوتے ہیں نکلا آ گیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا وہ سندوکی کو لے کر بھاگیں گے اور جہاں بھی گئے ہیروں کو بیچا تو پھر حاصل زندگی گزار سکیں گے وہ سندوکتی اس کی بالے گزی مطلب پڑے گی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور مال کو لا کر کب ڈالا ستا کام کرنے کی سطح پر کام کریں گے کہ جہاں کنڈر لگے وقت لگے مال لگے کوئی پسینہ نکل آئے نوازل پہ کھڑے ہو تو تھکیں جگہ گاہ پہ لگے وہ تھکے دیر کی باتیں سننے کے لیے بیٹھیں تو اتنا دیر پگا بیٹھنا ہو کہ گھٹنے ٹوٹیں میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ جب تک نکل لے کہ ڈھائی گھنٹے روزانہ تعلیم کی مشق نہیں کرو گے گھٹنے ہی نہیں توڑو گے تو میں چکنا کھڑا نہیں ہوگا ڈھائی گھنٹے پر حدیث کے مضامین کو سنے یہاں گھٹنے ٹوٹے درد کرنے لگے جب بدن کو تکلیف ہوتی ہے تب روح پر اثر آتا ہے ہمارا رمضان اعتکاب ہوتا ہے تو اس میں ایک ختم چھ کا ہوتا ہے ایک تین کا ہوتا ہے تین دن کے ختم ایک مول صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے بڑی فریادیں کی کہ ختم کہاں سے لائے ہو اور اتنا لمبا ختم ہے اور اس نے تھک گئے ہم بعد دن کے ہم نے تشہیر کرائی تو بیچارے بیمار سے شکر کے مریض سے آفاف میں طاقت ہی نہیں بڑی فریادیں کی تو میں نے کہا کہ کل کل ہمارے مولی صاحب جو ہیں یہ مسٹار شریف سے باپ کے بول لین والی جگہ کی تعلیم کرائیں گے تو دوسرے دن بیٹھے باپ کے بول لہلوں نے کھالا شریف سے تعلیم کرا رہے ہیں تو اس کو جو بات آئی صاحب کے نام جب بوڑھے ہو گئے اور گھوڑے نہیں چلا سکتے تھے میدانی جنگ میں تو پھر میں دوسرے میدان نے کام شروع کیا اتنی لمبی تلابی پڑی ہے کہ جب کھڑے ہونے کی ہمت مطلب نہیں ہوتی تھی تو لاٹھیاں ٹینگ کر بڑے بڑے آثار ٹینگ کر کھڑے ہوتے اور اتنی لمبی تلابی پڑی ہے کہ جب ترابی ختم کرتے دوڑ کر گھروں کو جاتے تھے کہ کھانا کھائیں کہ ان کی ہو تو کہہ رہا ہے کہہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح بھی دیر کی ہے شاہ شریف میں نے کہا ہے تو شریف ہے آپ کو یاد نہیں چاہیے جب بدل تھکتا ہے تب روح اثر لیتی ہے بزرگوں نے کی مجاہدات کیے ہوئے جب کسی چیز پر جان لگتی ہے خیر دوسرا, دوسرا درجہ کام کرنے کا کہ جان تو نہیں لگ رہی کچھ بغد کچھ مال کچھ لگ رہا ہے پسینا لگ رہا ہے بدن تھک رہا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک اللہ روزی ہدیہ سے دے گا کہ لوگ ملتے کر کے آپ کے پاس آ کر آپ کو چیز پہنچا کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو سفر کرے گا وہ ہدیہ لائیں گے اللہ تعالیٰ جنات کو سفر کرے گا وہ لائیں گے اللہ تبارک والا ملائکہ کو مقرر کرے گا وہ لے کر آئیں گے اور بندوبست ہوں میں جگہ تھا یہ وہ پچاس سال پہلے کا واقعہ ہے آپ سنا رہا ہوں پورا زمانے کے دوں وہ آدمی بات کر رہے تھے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ جوار سو یہ جو پہلے جوار کھیتوں میں چاہتی تھی نا بڑے بڑے سٹے اس کو ڈنے مار مار کر علادہ کرتے تھے دانے تو کم بچتی ہے بلور وہاں جی جوار ٹکول جوار کوٹنا ہے وہاں فورش دو چاہش دو کل ناد کوٹی گئی ہے کیسے کوٹی گئی ہم نے کوئی لے لیا گئے تھے اس نے کہا جا کر دیکھو وہاں جو ڈنڈے پڑے ہوئے ہیں وہ کیسے کوٹی ہے تو جا کہتے ہیں جا کر دیکھا کہ اس ڈنڈے کو تو اٹھا نہیں سکتا انہوں نے کہا کل کو فض نہیں تھا آئے اور جوار کی چلے گئے پہلا دوبارہ کا تھا اپنی ذہنی مخلوقات کو تقبا والوں کے لیے مسخر کرے گا ان کے کام کریں گے لوگوں کے دلوں کو مسخر کریں گے بلائکہ کو مقرر کریں گے یہ آپ بالا کوٹ کے زلزلے کے علاقے میں جا کر پھرنا اور معلومات اکٹھی کریں تو آپ کے سامنے معلومات آئیں گی کہ ایسے, ایسے بھارت عورتیں بچے نکلے ہیں کہ جو کئی کئی دن تک اندر معصور رہے اور کہتے ہیں ہمیں وقت پر کھانا پہنچایا گیا ہے کون لایا گیا اس کو پتہ نہیں اللہ تبار تعالیٰ ایسے راستوں کو کھولتا میں یہ تو کر اللہ صدر حسب جس کا ہوا بھروسہ اللہ پر اللہ ہو گیا اس کے لیے کافی ہمارا صدر پر بھروسہ ہوتا ہے وزیر پر بھروسہ ہوتا ہے مال پر بھروسہ ہوتا ہے عہدے پر بھروسہ ہوتا ہے بندوق پر ہوتا ہے اور اللہ بادہ کہتا ہے کہ وہیں یہ دوا کر اللہ ہے خسب بڑوں ذات ہونا چاہیے ان سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں اللہ تبادر احمد کی توقع ہے